إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضرر فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 خطب مصنون کے بعد سورہ علی عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے عائد میں اللہ تبارک و تعالی نے شاہ فرمایا تمہیں ایک جماعت اور ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتا ہو نہ دل معروف کا حکم دیتا ہو وہ نہ برائیوں سے روکتا ہو اولا کا حم المکھ جہول اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں اس آیت میں اللہ عسائد سباروط نے اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا کہ تم میں ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے کچھ لوگ ہونے چاہیے ایسا ایک طبقہ ہونا چاہیے ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے جو معاشرے پہ گہری نظر رکھتی ہو وہ کون سی خوبیاں ہیں جو معاشرے سے ناپاید ہو رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں جنہیں پھیلانے کی ضرورت ہے اور وہ کون سی برائیاں ہیں جو معاشرے میں جنم لے رہی ہیں جنہیں روکنے کی ضرورت ہے ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اس اسنایے سے معاشرے پہ نظر رکھتے ہوں بولمف اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں ایسے افراد جو امر بن معروف اور نہیں آنے منکر اور دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا جذبہ رکھتے ہوں ہر دور اور ہر زمانے میں مطلوب ہے لیکن ان کی اہمیت اور ان کا وجود اس وقت بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے جب معاشرے میں ہر طرف بگاڑ ہو معاشرے میں ہر طرف فساد ہو تو ایسے, ایسے لوگوں کا وجود بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی ذمہ داری بڑی عظیم ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آل القرآن نے کہا کہ وہ اولا امر مکل یہی کامیاب ہونے والے ہیں بھائیوں ہم اور آج جس معاشرے میں جی رہے ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں قدم قدم پر نیچی پر بدی کا غلبہ ہے خیر پر شر غالب ہے اچھائی پر برائی غالب ہے معاشرے میں دینداری کے مقابلے میں بے دینی زیادہ ہے ایمانداری کے مقابلے میں بے ایمانی زیادہ ہے امانتداری کے مقابلے میں خیانت زیادہ ہے سچائی کے مقابلے میں جھوٹ زیادہ ہے ایمانداری کے مقابلے میں دھوکہ زیادہ ہے دینداروں کے مقابلے میں بے دین زیادہ ہے نمازیوں کے مقابلے میں بے نمازی زیادہ ہے رشتوں کو جوڑنے والوں کے مقابلے میں رشتوں کو توڑنے والے زیادہ ہیں سوچ سے بچنے والوں کے مقابلے میں سود کا لین دین کرنے والے زیادہ ہیں اور اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی اس میں دو افراد سے اختلاف ہو نہیں سکتا کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں جس جس جو معاشرہ ہمارے سامنے ہے یہ ایسا معاشرہ ہے جس میں خدم خدم پر نیکی پر بدی کا حلفہ ہے اور خیر پر شر غالب ہے ایسے حالات میں جو ایماندار ہوتے ہیں ایمانتدار ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں وہ بڑے مایوس ہوتے ہیں وہ سوچنے لگتے ہیں کہ برائی اس قدر غالب ہے کہ ہم نہ کوشش کریں ہم سے تو کچھ نہیں ہوگا یہ برائی ختم نہ ہوگی یہ شر ختم نہ ہوگا اور وہ مایوس ہو کر خود اپنے آنکھ کی اصلاح کو لازم پکڑ لیتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں یہ سوچ شرین اپنے نظر سے غلط سوچ ہے کسی بھی مومن کو کسی بھی صاحب ایمان کو کسی بھی امانتدار کو کسی بھی دیندار کو امر مارو کو نہیں منگر کی ذمہ داری سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا یہ سچ ہے کہ شر اتنا غالب ہو کہ ہمیں یوں نظر آئے کہ ہم لاکھ کوشش کر لیں شر ختم ہو نہیں سکتا لیکن اتنی بات ضرور ہے. برائی ختم نہیں ہو سکتی ہم محنت کریں کوشش کریں تو کم تو ہو سکتی ہے ختم نہیں ہو سکتی صحیح لیکن کم تو ہو سکتی ہے اور فرض کرو کہ شر کا غلبہ اتنا ہے برے لوگ اس قدر چھائے ہوئے ہیں کہ ختم ہونا تو دور کی بات کم ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں تب بھی امر بالمعروف اور نہیں انل منگر سے ہمیں شکارہ نہیں تب بھی یہ کام کرنا ہے اور ایسی صورت میں فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم ہم کل حشر کے میدان میں رب العالمین کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ برور دگارا فساد بھرے معاشرے میں ہم تھے فساد زدہ معاشرے میں ہم تھے ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ تھا ہم نے کوشش ضرور کی یہ اور بات ہے کہ ہماری کوشش کا کوئی نتیجہ کوئی رزلٹ تو نہیں آیا لیکن برور ہم نے کوشش تو ضرور کی پرانی مجید نے بنو اسرائیل کی ایک بستی کے حوالے سے ہمیں یہ درس دیا اصحاب سب کے نام سے پرانی نجیز جنہیں یاد کرتا ہے وہ مچھرے جو ساحل سمندر سے آباد تھے جنہیں ہفتے کے روز مچھلی شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا اور وہ اللہ کے دین میں ہیلا ہیلا اور ہیلا جوئی کرنے لگے اور وقت اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ کسی نصیحت کی نصیحت کرنے والے کی نصیحت نفع نہیں دے رہی تھی ایسے میں ایک سب ایسا تھا جو نصیحت کیے جا رہا تھا انہیں سمجھایا جا رہا تھا امر بلماروں کو نہیں انی المنکر کیے جا رہا تھا ان لوگوں سے خطاب کر کے قوم کے کچھ اپرادھ نے کہا ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو تم جو سننے والے نہیں ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو تم جو سدھرنے والے نہیں ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں, کیوں پڑے ہو جو ماننے والے نہیں ہیں انہوں نے کیا جواب دیا قرآن کہتا ہے نیلا رب اولو ماں زیرو سے نیلا رب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری نصیحت کا فائدہ ہو نہ ہو ہمارے سمجھانے کا کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے برائی کم ہو نہ ہو لیکن اتنی بات تو ہے کہ ہم ہمارے سمجھانے سے کلحشر کے میدان میں رب العالمین کے آگے ہم بریو ذمہ تو ہو سکتے ہیں رب العلمی یہ آگے ہم کہہ سکتے ہیں پر ہم نے کوشش ضرور کی ہم نے محنت ضرور کی ہم نے اپنی ذمہ داری ضرور ادا کی بھائیوں آج کم از کم یہ تو ہونا ہی چاہیے شر کتنا غالب ہو برے لوگ کس قدر غالب ہوں خیانتیں چار سو ہو رہی ہوں لیکن اچھے لوگوں کو دینداروں کو امانت کو اس بات کی کوشش کرنی ہے خیر کو پھیلانے کی بلے سے ان کی کوششوں کا کوئی نتیجہ آئے کہ نہ آئے معاشرے میں جب فساد پھیل جائے معاشرے میں ہر سو بگاڑ پھیل جائے معاشرے میں ہر طرف کتنے ہوں اور معاشرے کے جو نیک لوگ ہیں صالح لوگ ہیں متقی لوگ ہیں اگر وہ اپنی گھر کی چار دیواری میں بند ہو جائے معاشرے کے بگاڑ میں سدھار لانے کی کوشش نہ کریں امر المنکر کی چستجو نہ کریں قرآن کہتا ہے کہ ایسا معاشرہ اللہ کے عذاب کی درد میں آتا ہے ایسا معاشرہ عذاب الہی کی گرہست میں آتا ہے امر بالمعروف کو نہیں انل منکر کرنے کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ سامنے والا مانے نہ مانے لیکن یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ آزادی الہی سے تو معاشرہ بچا رہے گا سر میں اللہ تعالی نے یہ قانون عذاب ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ میں کن اور لی کل کو ظلم اللہ تعالی نے کہا وہ میں کن اور لی کل کو ظلم اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو اس ہلا ہلاک اس ہلاک نہیں کرتا کسی بھی فارم کو کسی بھی آبادی کو اس وقت عذاب نہیں دیتا جس آبادی میں بگار کے ساتھ ساتھ بگاڑ کی اصلاح کرنے والے موجود ہوں جس معاشرے میں برائی ہے اور برائی کے ساتھ ساتھ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے موجود ہوں امر بالمعروف نہیں انل منگل اور اصلاح کرنے والے جب تک کسی سوسائٹی میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی ایسے معاشرے اور ایسی بستی کو جہاں امر بالمعروف نہیں انیل ملگر کے سلسلے میں سنجیدہ کوششیں ہوتی ہیں ہم ایسی بستی کو آزاد نہیں دیا کرتے ہم ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا کرتے ہلاکت اس وقت آتی ہے کہ جب ہم بیٹھ جائیں نیک لوگ خاموش بیٹھ جائیں خاموش بیٹھ جاؤ اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کریں تو پھر ہلاکت اس کا مقدر ہے نبی کریم صلی اللہ علام نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا معاشرے کے نیک لوگ خود تو نیک بن جائیں مگر بڑھوں کو سدھارنے کی کوشش کریں نمازی خود تو نمازی ہے بے نمازیوں کو نماز کی طرف نہ بلائیں سوچ سے بچے ہوئے ہو سوچ کھانے والوں کو سوچ سے نہ روکے خود تو سچے ہوں اور جھوٹوں کو جھوٹ کی علامت سے نہ تو اور خیانت کرنے والوں کو خیانت سے نہ روکیں نتیجہ کیا ہوتے ایک مثال سے سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا معاشرہ جہاں کے نیک لوگ خاموش بیٹھے ہوں اور صدار اور اسلام کی پوشش نہ کرتے ہوں ان کی مثال ایسے مسافروں کی ہے جو مسافر کسی کشتی میں سفر کر رہے ہیں کہ انہیں سفر کرنا ہے سمندری سفر کرنا ہے کشتی کے دو درجے ہیں ڈالا گیا کچھ مسافروں کا نام نچلے درجے کے لیے نکلا کچھ مسافروں کا نام تشتی کے اوپر کے درجے کے لیے نکلا اور یہ مسافر تشتی کے دو درجوں میں سوار ہو گئے اور جو نچلے درجے کے مسافر ہیں انہیں درمیان سفر درمیان سمندر انہیں پیاس لگتی ہے پانی لینے کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی ضرورتوں کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر اوپر آنا پڑتا ہے اور ان کے اوپر آنے کی وجہ سے اوپر کے درجے میں جو لوگ ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے انہیں حرج لائق ہوتا ہے یہ بار بار آ رہے ہیں ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں یہ سوچ کر نچلے درجے والے یہ طے کرتے ہیں ہم اوپر جا کے خامخا ان کو کیوں تکلیف دیں خامخا انہیں کیوں حرج میں ڈالیں چلو نیچے ہیں اور یہیں سوراخ کرتے ہیں پانی ہم سے زیادہ قریب ہے یہیں سوراخ کرتے ہیں پانی آئے گا اور اس پانی سے ہم جو ہے فائدہ اٹھائیں گے اس پانی کو استعمال کریں گے یعنی وہ حماقت کر رہے ہیں حماقت کر رہے ہیں سراغ ڈال کر معاشرے میں برائی کرنے والے بھی معاشرے کے احمق لوگ ہیں جو نہ سمجھے کم سمجھیں اللہ کے روی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ جو اوپر کے درجے کے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے خاموش رہ جائے کہ وہ سوراخ کر رہے ہیں اور یہ سوچیں ارے وہ تو اپنے درجے میں سوراخ کر رہے ہیں ہم تو اوپر کے درجے میں رہتے ہیں یہ سوچ کر کر وہ خاموش نہیں جائیں ان کا ہاتھ نہ پکڑے وہ خود بھی ڈوبیں گے سب کو لیٹ ڈوبیں گے نیک لوگ بھی ان کے ساتھ جائیں گے ظاہر بات ہے کہ کشتی میں پانی بھر گا اور پانی بھرائے گا کشتی ڈوبے گی صرف نچلے درجے کے لوگ نہیں ڈوبیں گے اوپر کے لوگ بھی ڈوبیں گے نبی کریم تو سن فرمائے یہی مثال معاشرے کے سالے لوگ مستقی لوگ نمازی لوگ مواحد لوگ مستری کی دعوے سنت لوگ صحیح و عقیدہ لوگ معاشرے کی سدھار کی کوشش نہ کریں خاموش رہ جائیں وہ بالکل جو برے لوگ ہیں ان کی تباہی کی زد میں یہ بھی آئیں گے ابو وہ اگر تجدید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تقریر کی تقریر کرتے ہوئے سارے کرام رضوان اللہ علی مجمع سے خداف کر کے فرمایا کہ اے لوگوں تم قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پورے نام میں فرمایا یا یہ علی کو منفوش رحم البرک منفو اللہ تم ایمان والو اپنی اصلاح کو لازم پکڑو خود کی فکر کرو دوسرے گمراہ ہو رہے ہیں تو دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی یہ آیت پڑھ کے ابو صدیب رضی اللہ انہوں نے کہا اے لوگ تم اساد کو غلط سمجھتے ہو اشاعت کا یہ مطلب نہ لینا اساحت کا یہ معنی نہ لینا ہم نیک بن جائیں دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کریں یہ معنی نہ لینا کیوں اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب معاشرے میں برائی عام ہو اور نیک لوگ امر بالمعروف اور نہیں امل بنکر کا اہتمام نہ کریں یو سکھوا امن ہی تو اللہ تعالیٰ ایسی سوسائٹی اور ایسے سماج پر ایک ایسا عام عذاب لائے گا جو عذاب صرف نیک لوگوں پر نہیں تھا صرف برے لوگوں پر نہیں بلکہ نیک لوگوں پر بھی مسلط ہوگا پھر تم ہے جاؤ پھر معاشرے کے نیک لوگ عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد دعائیں کریں گے لیکن اس وقت ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی دعائد کا مطلب یہ ہے فکما کا زمانہ جب آئے گا اور کبھی کبھی حالات اس ہو جاتے ہیں جہاں اپنے ایمان کو بچانا بڑا چیلنج ہو جاتا ہے وہاں انسان اپنے ایمان کو بچالے تو بڑی بات ہے ورنہ عام حالات میں یہ آیت امر بالمعروف اور نہیں انل منکر سے چھٹی نہیں دے رہی کسی کو زینب ان جہش رضی اللہ فرماتی ہے کہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے میرے حجرے میں آئے ام المومنین ہیں آرام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو رہے تھے اور اچانک آپ صلی اللہ وسلم پریشان ہو کر جاگے پریشان ہو کر جاگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمانے لگے کہ وہی لولار اپنی شر ان وہی رولار آپ نے کہا کہ عربوں سے ایک تباہی بڑی قریب آ چکی ہے ایک عام ہلاکت جو عربوں پر عربوں پر آنے والا ہے بہت قریب آ چکا ہے آپ صلی اللہ کو خواب دکھایا گیا اس نیند میں اور آپ نے فرمایا ہوتی ہر یوم رتنی آپ نے اپنی انگلیوں سے ہلکا بنا کر بتایا کہ آج یہ اور ماجوز کی دیوار میں قدر پڑ گیا ہے اتنا سوراخ بڑھ گیا ہے اور آپ نے کہا کہ یہ تباہی بہت آ چکی ہے ہماری سوسائٹی میں رہتے ہوئے کیا ہم برآزار رہ سکتا ہے ہم ہلاک ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ نے فرمایا نا کہاں نیب لوگوں کے رہتے ہوئے لوگوں کے رہنے ہوئے مقدسی لوگوں کے رہتے ہوئے بھی آزاد آ سکتا ہے جب معاشرے میں شر شرغالی بازائیں بڑے غالب آئے اور برائی اور پسکاری ہر طرف ہر سو سال راجا ہے اور اس طرح کے نیک لوگوں کی کچھ نہ چل سکے ایسا معاشرہ عزاب ال کی گرفت میں آتا ہے آپ سونے سے فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ علیہ ہیں مسرد احمد ابو دعوت وغیرہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا معاشرہ دن ذرائع کے ارتقا پر عذاب الہی میں گرفتار ہوتا ہے آپ نے فرمایا سم بلائی آپ صلی اللہ, صل اللہ سننے فرمایا جب تم اینا کی بے کرنے لگو اینا کا بزنس کرنے لگو اینا کیا ہے یہ سوچ کی قسم ہے سو کا ایک کاروبار ہے صلی اللہ سن نے فرمایا جب تم اینا کا بزنس کرنے لگو وہ رفیع اور جو کسان ہے محمد شرے کے وہ کھیتی باڑی میں مست اور مگن ہو کھیتی باڑی سے فرصت نہ ہو وہ آپس تمہیں اور تم اپنی گاڑیوں اور جانوروں کی دن کو پکڑ کے ان کے پیچھے چلنے لگو یعنی دنیا بھی معلوم متا تمہارے نزدیک عزیز ہو جائے وہ سرخ تم الجہاد اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حوصلہ نہ ہو تمہارے اندر صلاح والے اللہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذلت مسلط کرے گا پوری امت پر ایسی ذلت مسلط کرے گا ایسی رسوائی مسلط کرے گا لا کم حقا سر جیو اللہ دین اللہ تعالیٰ اس ضلعت کو اس رسوائی کو اس وقت تک ختم نہیں کرے گا حتہ سر جیو اللہ دین کم جب تک کہ تم سب سے بدلس سے تب کر کے اپنے دین کی طرف نہ لاؤ جاؤ اور اللہ کے اللہ کے دین اور, اللہ اور نبی کی شریعت کی طرف نہ لاؤ جاؤ بے حدی اور مستدر خاکم میں یہی اس میں عمر رضی اللہ عنما کی ایک عدیض ہے بڑی عظیم حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ معاشرے میں جب معاشرہ اجتماعی سطح پر معاشرے کا کردار جو ہے برا ہو جائے ایک ہوتا ہے کہ انفرادی سطح پہ کوئی غلطی کرے لیکن ایک ہوتا ہے پورے معاشرے کا کردار غلط ہو جائے جب معاشرے کا کردار غلط ہو جائے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں جنم لیں اور ہر طرف یہ برائیاں عام ہو جائیں تو کون سی برائی کیسے عذاب کو جنم دیتی ہے کس برائی سے کون سا عظام آتا ہے ابن عمر رضی اللہ علم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمزب اور لمزہ عزت حسا بھی اللہ عمل اللہ آپ صلی اللہ سم نے فرمایا جس معاشرے میں جس سوسائٹل سا میں جنا عام ہو جائے اور عام بھی اس طرح حتا یو لینو بھی کہ وہ بند کمروں میں نہ ہو بلکہ کھلی سڑکوں میں ہونے لگے وضع اللہ عی ملک منوجا اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے کو ایسی برائی میں مبتلا کرے گا ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا ایسی آفتوں میں مبتلا کرے گا جو بیماری آ کے ان سے پہلے گزرے ہوئے ان کے آمروہ و اجداد میں نہیں پائیں گے کیا فرمانے نے یقین سو ایک دن کا زیادہ ہونا معاشرے میں اور زیادہ ہونے سے بڑھ کر زیادہ ہونے سے بری بات یہ ہے ہتھا یو لینو بھی کہ کہ و ہیا ختم ہو جائے اور یہ سنا گلی گلی ہونے لگے سڑک سڑک ہونے لگے انسانوں کی نگاہوں نظروں کے سامنے ہونے لگے اللہ اکبر آج آج امریکہ اور یورپ چلے جاؤ امریکہ اور یورپ کا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں نوزم اللہ زناکاری اور پتکاری کی کون سی شکل ہے جو آپ کو سربوں میں دیکھنے میں نہ ملتی ہو آج نوزلہ کے اسباس گھر گھر ہیں ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن کیا آیا ہمارے گھروں میں کس نظام کیا آیا نوز بلّہ جنا کے مناظر شب و روز ہماری نظروں کے سامنے ہیں کسی بھی سڑک سے گزر جاؤ اور سڑکوں پر نوزب اللہ جنا کے مناظر کے پوسٹ ہمارے سامنے ہماری نگاہوں کے سامنے کون سی سڑک کون سی گلی کون سا پارک کون سا بس اسٹینڈ ایسا ہے جہاں جنا کے مناظر دنا کے مظاہر اور دنا کے اسارے سامنے نہ ہو اور آپ نے پیشن گوئی بھی کی ربی کریم صلی اللہ وسلم نے کہ یہاں اس سب تک قائم نہ ہوگی جب تک حالات اس قدم نہ بگڑ جائیں گے راستوں میں زما ہونے لگے گا راستوں میں بدکاری ہونے لگے گی اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ایک مامن قبرستان سے گزرتے ہوئے قبر کو حسرت سے دیکھتے ہوئے کہے گا کہ کے سبر کے اندر میں ہوتا اس مردے کی جگہ میں ہوتا حالات ایسے بگڑ جائیں گے اللہ لوگ نے فرمایا جب حالات ایسے بگڑ جائے بنا شربوں میں ہونے لگے وَبَا اللَّهُ آسمانی آفتیں زمینی آفتیں اور ایسی بیماریاں جو پچھلی نسلوں میں نہیں دے گئی ایکس کا مرض ایکس کی بیماری آپ انسانی تاریخ کو پڑ جائیے انسانی تاریخ میں کہیں اس جیسے مرض کا تو نہیں ملتا ہے یہ وہ مرض ہے یہ وہ بیماری ہے کہ جس کو انسانوں کی برائیوں نے معاشرے کی بے حیا نے جنم دیا ہے لسان نموت کے اس فرمان کے ملتا کہ ہو ذا اللہ عمل کے نمکن کی اصلاب اور آج انسان عدم قدم پر جس قدر فطرت سے برابت کرتا جا رہا ہے رب العالمین کی گرفت اور نئی نئی بیماریاں نئی نئی امراض اور ایسے ایسے مسائل اور ایسے ایسے ٹینشن کہ ماضی کا انسان کبھی ان مصیبتوں اور ان آفتوں میں مبتلا نظر نہیں آتا اور آج کا انسان اسباب راحت رکھتے ہوئے ان ٹینشن اور مسائل میں گرا نظر آتا ہے پھر آپ صلی اللہ سننے فرمایا ولم یم نہ ہو والی وہاں بھی ہم نہ ہو سکا تھا ہم والے آپ نے فرمایا جس سماج اور جس سوسائٹی کے مالدار اپنے مال کی زکاط نکالنا بھول جائیں غریبوں کا غریبوں کو نہ دیں جو زکاط ہمارے مال میں واجب ہو گئی ہے یہ یاد رکھنا یہ ہمارا مال نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس جو مال ہے اس میں زکات واضح ہو گئی یہ غریبوں کا مال ہے جو ہم رکھے ہوئے ہیں سب گھر سے وہ ہمارا مال ہے زکات واجب ہونے کے ساتھ مردار زکات کا جو مال ہے وہ ایک غریب کا مال ہو گیا جسے ہم اپنے پاس روکے ہوئے ہیں غریب کا حق کھا رہا ہے مگر اگر زکات نہیں نکال رہا ہے آپ نے فرمایا والم یمنا زکاتا مونیل خطرہ مینا کما جس معاشرے کے مالدار زکات نکالنا بھول جائے زکات نکالنا چھوڑ دیں اس معاشرے پر آسمان سے بارشیں ناصل ہونا بند ہو جائیں گی آج دنیا کے کتنے ممالک ہیں آج دن آپ اخبار آدمی پڑھتے ہیں سنتے ہیں ملک کی سطح پر ایک ہوتا ہے شہری سطح پر بہت ساری بارشوں کی کمی ایسی چیز ہے کہ ملک کی پر یہ آفت ایک چنائی آخر بن گئی حتیٰ کہ کتنے مسلم ممالک میں بار بار سطح سلاق الستہ پڑھی جاتی ہے سلاق الاستہ سے زیادہ اہم بارشوں کے لیے یہ ہے کہ معاشرے کے مالدار اپنے مال میں واجب ہونے والا اپنی اللہ نے فرمایا، والم نا کہ جو لوگ نہ میں کمی کریں جس معاشرے کے تاثر جس معاشرے کے کاروباری جس معاشرے کے ساداگر خریدنے والے کو اس کا پورا حق نہ دیں خریدنے والے کو پورا حق نہ دیں صحیح سیدھی طرح سے نانا پہ کسی طرح سے نہ تو لوگوں کا مال گھٹا کر دیں اور نہ تو ڈنڈی مارے تو اللہ صلاح سم نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ پکڑوں کا مسلط کر دے گا شور السلطان اتنا ہی نہیں ڈنڈی مارنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا ان پر ایسے عہدے دار ایسے حکمران آئیں گے جو ان کاروباریوں پہ ظلم کریں گے پر ڈنڈی مارنا یہ ایسا گنا ہے جو سو سے شام تک ہوتا ہے سو سے شام تک ہوتا ہے سو کاروباری آتے سو کاروباروں کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر دن ہوتا ہے ڈنڈی مارنا اور لوگوں کو ان کا مال گٹا کے دینا یہ اتنا اتنا بڑا جرم ہے معاملات ایسا دیوار ہے آپ پرانی مزید پڑھیں گے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے ماضیا قوموں پر جن آزادات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور ساری قوموں پر یہ کہا کولے لوٹ آسمان جو اٹھائی آج زبردست آندھی اور ہوا کے ذریعے ہلا کی گئی قوم شہز زبردست چیخو کے ذریعے ہلاک کی گئی لیکن قرآن پڑھے جاؤ قومی شعیب وہ قوم ہے جس کے سلسلے میں پرانی مجید بیکوں تین تین عزابات کا ذکر کرتا ہے قومی وہ واحد قوم ہے جس کے سلسلے میں پرانے مجید نے تین عزابات کے ذکر کیے ہیں یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین عزابات مسلط کیے کیوں آخر کیا کرای قوم شعبر کی خرابی کیا تھی شعیب علیہ السلام کے قومی جو دگار تھا اور کیا تھا عقیدے کا دگار صرف تو تمام ہی قوموں میں تھا قوم آج میں بھی قوم سمود میں دی اور سب میں لیکن قوم شعر کے،, کے پاس شرک کے ساتھ ساتھ جو دگار تھا وہ ناسٹول میں کمی کرنے کا دگاڑ اسی لیے شعیب علیہ السلام قرآن پر جائیے کتنے مقامات پہ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہتے نظر آتے ہیں او اول گئی رول او اول گئی رول کہ لوگوں کو بھرپور ناپ کے دیا کرو بھرپور ٹولا کرو لوگوں کو ان کا حق پورا پورا دیا کرو ڈنڈی نہ مارا کرو یہ جو ان کا تو ہمیں تھا اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تین ہزار آدمی سنت کیے ایک ہزار کا قرآن کہتا ہے اس کا یہاں سو ہزار کہتا ہے کہ اس کام پر بھی تو میں سموس کی طرح سے سیخو پکار کا عزاب آیا تھا زبردست دھماکے کی آواز اس کا تصور کرنے کے لیے ذرا بجلی کا تصور کر لو جب کبھی جو ہے بجلی آپ کی ہماری زندگی میں تو بجلی کی زیادہ سے زیادہ جو آواز ہم نے جو سنی ہو دھماکہ خیز آواز اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اس کی آواز اور اس کی شدت اس سے کہیں زیادہ سخت ہوتی ہے یہ تو سہا ہے سیرخ پکار اور ایک قرآن کہتا فونے شعر پر آزاد کے ساتھ ساتھ زلزلے کا عذاب پوری بستی میں اس پوری آبادی میں گیا جی وہ پکار کے ساتھ ساتھ زلزلہ اور اس تو شارا میں قومی شو پر ایک تیسرے ہزار کا ذکر کیا گیا فکر زبو ہوتا سول فکر زب مسلح صاحبان والے دل کے آزاد میں انہیں آ لیا کیا مطلب کہتے ہیں مفترین کہ پامے شعیب پر پہلے گرمی مسلط کی گئی سب مسلط کی گئی بھوک سے پریشان تھے کہ اچانک انہیں ایک بادل آتا نظر آیا ان کی جانب ایک بادل پڑتا نظر آیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل بارش والا بادل ہے ہمیں یہ بادل سایہ دے گا اس بارش سے بھی اس بادل سے بھی بارش نازل ہوگی ہم ہم جو ہے گرمی کا مقابلہ کریں گے اور ساری قوم جا کے اس بادل کے نیچے کھڑی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اسی بادل سے جس بادل سے انہیں پانی پرسنے کی امید تھی اللہ تعالیٰ نے اسی بادل سے ان پر آگ برسا دی اور ساری کی ساری قوم جلا کر آفس پر کر دی گئی تین تین اللہ تمہاروں نے پر مسلط کیے کیا کے ساتھ ساتھ میں کمی کرنے کا بگاڑ ناختال میں کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف تراجوں کی کمی نہیں آٹو ڈرائیور اگر اپنے میٹر کو غلط طرح سے سٹنگ کرتا ہے وہ بھی اس کے تحت آئے گا جو کہ ہمارے معاشرے میں نوزود اللہ عام ہے ہر طرف تو بھائیو نبی کریم سسلم فرما رہے ہیں اللہ قید سالی مسلط ہو جائے گی مالا دولت کی پرگت قدم ہو جائے گی اور آپ نے فرمایا اللہ صلی صدو آپ فرماتے ہیں جو لوگ بھی جس جو معاشرہ بھی جس معاشرے کے مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے آد و پیمان کو توڑا کریں ہم نے اللہ اور اس کے رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے اور سابق رام رضوان اللہ علی اجمعین کی زبانی اس پوری امت سے باغا دیا کتاب و سنت میں ہمیں بار بار حکم دیا گیا شریعت پر قائم رہو اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے حد و پیمان کو پورا کرو تمہیں پیدا کرنے سے تمہیں اللہ نے جو عد سے لیا تھا اس عہد اسلس کے مطابق اللہ کی توحید پر قائم رہو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے حد و پیمان کو اگر پورا نہ کیا جائے اللہ دشمن کو ہم پر مسلک کرے گا جو دشمن کے ہم سے ہماری ملکیت کی چیزیں چھین لے گا جس زمین کے ہم مالک ہیں ہماری زمین پر ہمارا دشمن قبضہ کر لے گا ہماری زمین دشمن کے لیے خان بن جائے گی اور پانچویں چیز نے فرمائی حکومت ہو مسلم گورنمنٹ ہو مسلم بادشاہ ہو مسلم حکمران ہو اور وہ کتاب و سنت کے مطابق حکومت نہ کرے کتاب و سنت کی تعلیمات کو معاشرے میں نافذ نہ کرے کتاب و سنت کے مطابق معاشرے کے فضی اور فیصلے نہ کرے اللہ تعالیٰ سے حکمرانوں کو آپسی اختلافات میں الجھا دے گا آپسی اختلاف اور انتشار میں الجھا دے گا اس کی رعایا کے ہو جائے گی اتنا برتا ہوگا قرآن مزید کہتا ہے تو بھائیوں اس حدیث میں آپ نے ملاحظہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا بگاڑ کس کس شکل میں آئے تو اس پر کون سا کون سا جال ملا مسلح کو ہے اس کی طرح فرمائی ہیں اور یہ وہ تصویر ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن فرمائی ہے یہ وہ تصویر ہے کہ معاشرے میں جس کا جس کا مظہر ہم دیکھ سکتے ہیں جس کا سبو ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اداروں کے آگے ایمانداروں کے آگے معاہدہ متریق اداروں سنت لوگوں کے آگے اس معاشرے میں قدم قدم پر چیلنجز ہیں قدم قدم پر امتحانات ہیں ہمیں ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنی گھر والوں کی ایمان کی حفاظت اور پھر جان تک ہو سکتا ہے معاشرے میں سدھار لانے کی کوشش کریں یہ مساجد یہ مدارس یہ مراکز ان سے صحیح مانوں میں امر بالمعروف معروف اور نہیں انل کے مراکز ہیں اور ان سے کما حق رہو بالمعروف اور نہیں انل المنکر کی ذمہ داری انہی مساجد پر انہی مدارس پر اور انہی مراکز پر قائم ہوتی ہے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے معاشرے کے علماء اور پھر معاشرے کی عوام جو دین کی شدود معلومات رہتی ہے ہر شخص پر اپنے اپنے علم کی حد میں اپنے اپنے علم کے استطاعت میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں خیر کو عام کرنے اور برائیوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے آپ اللہ سننے فرمایا من رہا مل کو من کرا فلو ائیے رو بھی من رہا ملکم من کرا فلو ائیے رو بھی صحیح لمستو نشانے سہ لمیہ سو دے کر تم میں سے جو کوئی کوئی برائی ہوتے دیکھیں اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے روکے اپنی زبان سے روکے زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو کم از کم دل سے برا جان لے وہ ظالی کا اور ایک رواج نے فرمایا کا حد کا تو خرد لین برائی کو برائی سمجھنے کا جذبہ بھی دل میں نہ رہے ہے برائی کو برائی سمجھنے کی صلاحی اب بھی ذمہ دار ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس دل سے ایمان ختم ہو چکا ہے وہ زمین مردہ ہو چکا ہے جو برائی کو برائی نہ سمجھتا ہو اور برائی کو کراہ کراہ کی نظروں سے نہ دیکھتا ہو جو ہے رب العالمی سے پرنے والوں کو سننے والوں کو تو بھی فجا فرمائے کہ ہم سب اپنی اپنی استطاف اور اپنی مزدور کے مطابق معاشرے میں بھلائیوں کو عام کرنے والے بنے برائیوں کو مٹانے والے بنے رب اور آپ کو اس بات کا حوصلہ بالباقي همت شجاع وبحادري في سلسله عطا الله کرے امین الله بارک الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم و عليكم بر و رحيم رب حليم